وعن بيها الله تعالى عنه مرئي صلى الله عليه وسلم مع النجاش في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلح فصف, فصف بهم وكبر عليه أربعا اتفق عليه نحترم سامعين ایک بڑا اہم مسئلہ ہے سلاط جنازہ غائبانہ کا یعنی غائبانہ نماز جنازہ یہ حدیث پڑھ لینے اور ترجمہ سن لینے کے بعد پھر اس پر, اس پر, اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا ابو حریر رضی اللہ تعالی علشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کی وفات کی خبر سنائی اس دن جس دن وہ فوت ہوئی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میدان کی طرف نکلے اور ان کی سطحیں لگائیں اور نماز جنازہ نجاشی رحمتہ اللہ علیہ کی ادا کی اور اس میں چار تکبیریں کہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نجاشی کون تھے شاید سیرت پڑھنے والے تمام ساتھیوں کو ان کے بارے میں کچھ علم ہوگا یہ حبشہ کے بادشاہ تھے جسے آج کے دور میں اسیوبیا کہا جاتا ہے یا ایتھوپیا کہا جاتا ہے وہاں کے یہ بادشاہ تھے اور ایسر کی طرف سے شاہروم کی طرف سے یہ وہاں کے گورنر تھے یا بادشاہ تھے کہہ لیجیے ان کا نام اسحما بن ابجر تھا اور یہ بڑے عدل پرور انصاف پرور اور لوگوں کا خیال کرنے والے بادشاہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب صحابہ اکرام کو بہت ستایا گیا تکلیفیں دی گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے کیونکہ وہاں کا بادشاہ بڑا رہن، دل ہے نرم, نرم دل ہے چنانچہ صاحب اکرام کی پہلی ٹولی ہبشا کی طرف گئی تعداد میں دت مجھے یاد نہیں غالباً اٹھارہ یا بیس لوگ تھے یہ لوگ گئے پھر اس بیچ سور نجم کی تلاوت حرم پاک میں اور پھر سور نجم کے آخر میں سجدہ آئے سجدہ آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو کافر تمام کفار جو کہ سن رہے تھے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ساختہ بلا ارادہ وہ بھی سجدے میں گر گیا فس جدول و ابدو اللہ کے لیے انہوں نے سجدہ کیا تو یہ خبر حمشہ تک پہنچی اور یہ خبر پہنچ گئی کہ ہبشہ کے لوگ مسلمان ہو گئے چنانچہ مکہ کے لوگ مسلمان مسلمان ہو گئے تو وہ لوگ وہاں سے جب واپس آئے راستے میں ان کو حقیقت حال کا علم میں ہوا تو بہرحال چھپ چھپا کر کے مسلمان مکہ کے اندر داخل ہوئے پھر دوسری بار بھی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی غالباً چھیاسی یا اس کے آس پاس لوگ تھے مرد اور عورت ملا کر کے ان کا امیر ان کی امیر جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں جانے کا حکم دیا تو مکہ کے لوگ بھی مکہ کے لوگوں کو خبر ہو گئی انہوں نے اپنے دو نمائندے بھیجے کہ جاؤ ان لوگوں کو جو ہے شاہ حبشہ سے شاہ حبشہ سے ان کو بلا کر کے وہاں سے لے اور شاہ حبشہ کو انہوں نے کچھ تحفے تحائف بھی دیے لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا کہ ہمارے غلام بھاگ کر کے آپ کے ہاں آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ لی ہے انہیں واپس کیا جائے ہم لوگ ان کو لے جانا چاہتے ہیں تو نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے تمہارے شہر کے لوگ تمہارے ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری باتیں ان کو بتائیں کہ ہم ظلم و ستم کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اسی طرح سے تمام سارے گناہ کرتے تھے لیکن ایک نبی آئے انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف دعوت دی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا توحید کی دعوت دی انصاف سکھایا اور گناہوں سے حرام کاموں سے بچنے کی تلقین کی اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ سیلارحمی کا حکم دیا اس طرح سے انہوں نے بیان کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں نے پھر اور شکایت کی کہ لوگ عیسا علیہ السلام کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے نجاشی نے پوچھا ان لوگوں سے تو انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ مریم کی شروع کی آئے جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ کے بارے میں ہیں پوری سرحیح تو نجاشی بہت متاثر ہوا اور اس نے تنقا اٹھا کر زمین سے کہا کہ تمہارے اس بیان میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے یہاں توریت میں موجود ہے اتنا بھی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی شمع سے نکلے ہوئے دو چراغ ہیں اس طرح سے انہوں نے ایک ہی مشکل کے نکلے ہوئے دو چراغ ہیں متاثر ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ان کو عزت دی اور یہ جو دو مندوب گئے تھے کافروں کی طرح سے ان کو بھگا دیا اور ان کا تحفہ بھی نہیں لیا تو اس سے پتا چلا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ وہ مسلمان بھی ہوئے مسلمان بھی ہو گئے لیکن اپنے حالات کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہو سکے تو ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بارے میں خبر دی لوگوں کو لوگوں کو خبر دی جس دن وہ فوت ہوئے ہے ظاہر سی بات ہے جن کے دل بیمار ہیں اللہ کے علم غیب میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا میں تھا حبشہ کہاں مکہ کہاں اور کیا کہتے ہیں مدینہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی تو غیب کائل میں لیکن یہ بھول جاتے ہیں بیچارے لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا سلسلہ برابر قائم ہوا تھا جبریل امین اور اللہ تبارک و تعالی نے وہی بذریعہ وہی آپ کو خبر دی چاہے جبری علیہ السلام آئے ہو چاہے آپ کے دل میں بات ڈالا, ڈالی گئی ہو یا فرشتے نے خبر دی جیسے بھی وہی کا سلسلہ ہے نبی کے ساتھ یہ سب ساری باتیں نہیں کہنی چاہیے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لیا اور میدان میں گئے یا جہاں نماز جنازہ وغیرہ ادا کرتے تھے وہاں گئے اور نداشی رحمتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی صف لگائی ان کی نماز جنازہ ادا کی چار تکبیریں اس میں کہیں یا اور یہ حدیث صحیح بخاری سے حوصل کی اب یہی دلیل ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے نماز جنازہ غائبانہ کوئی کہیں فوت ہو گیا تو آیا اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ امت کے اہم اہم علماء اکرام کے بیچ بڑا مختلفی مسئلہ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے جس کا کوئی رشتے دار یا جو بھی جس کے بارے میں خبر ملے آدمی نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتا ہے یہ ایک دعا ہے اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے پہلے پہلے قول کے قائلین امت کے بہت سارے لوگ ہیں اور خصوصاً جماعت اہل حدیث ہند و پاک بر صغیر کے اندر جو علماء ہیں یہ پر زور اس کی تائید کرتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ کسی کی پڑھی جا سکتی ہے دوسرا قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہر ایک کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی جائے گی بلکہ اس شخص کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر نہیں پڑھی گئی اس جس کی نماز جنازہ پڑھی نہیں گئی اور وہ اسی حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ چونکہ نجاشی مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کو پوشیدہ چھپا رکھا تھا اور ان کی نماز جنازہ جب وہاں پر فوت ہوئے تھے وہ تو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جرازہ ان کی پڑھی اس بات کے قائل شیخ الاسلام تیمیا اور ابن الحمین رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ ہیں دلیل کیا ہے ان کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ اس لیے پڑھی تھی کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا جائز ہے وہ لوگ ان کی اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی اس میں کہیں بھی حدیث کے اندر حدیث کی کسی تفصیل میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہو کہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی گئی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی گئی. نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی ایک بات پیش کرتے ہیں اور یہ بات بھی معقول نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ حبشہ میں مسلمان گئے تقریباً کتنے سارے مسلمان تھے چھیاسی یا اسی سے اوپر ان کی تعداد پہنچتی یا پچہتر کے آس پاس تھے اتنے مسلمان حبشہ میں تھے وہاں پر رہے اور ظاہر سی بات ہے حبشہ کے حبشہ میں تھے اور شہر میں تھے تو کیا اتنے مسلمانوں نے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا ہوگا اسلام کی دعوت لوگوں کو نہیں دی ہوگی اور خود جو بادشاہ مسلمان ہو رہا ہے ہوا ہاں اس نے جو ہے کیا اسلام کی نشو اور دعوت و تبلیغ نہیں کی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلمان ہی نہیں تھے اور جو ہے کوئی نہیں تھا اور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی وہ اس طرح سے جواب دیتے ہیں اس کا تو یہ دوسرا قول ہو گیا کہ نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی جس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی نماز جنازہ غائبانہ اس کی پڑھ سکتے ہیں تیسرا قول ان لوگوں کا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی گویا کہ دوسرے قول میں یہ بات ہوئی کہ نماز جنازہ کسی کی غائبانہ طور پر پڑھنا درست ہی نہیں مگر اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں غائبانہ طور پر جس کی نماز جنازہ کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی ہے مثال کے طور پر جیسے آج کل اب فلائٹ کا مسئلہ ہے جیسے فلائٹ کا سفر فلائٹ کے حادثات ہو جاتے ہیں اس میں ڈیڈ باڈی نہیں ملتی ہے کہاں حادثہ ہوا کیا ہوا فلائٹ جل گئی اور لوگ جل گئے اور سب کچھ ہوا تو جو مسلمان ہیں جن کے رشتے دار ہیں وہ نماز جنازہ اس کی غائبانہ طور پر پڑھ سکتے اسی طرح سے سمندری سفر میں کوئی ہو گیا یا کسی طرح سے اس طرح کے حادثات وغیرہ میں اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو گیا فساد ہو گیا وہاں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کسی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں اور پتا ہے کہ ہاں بھائی اس مقبول میں وہ بھی ہے پتا نہیں چل رہا ہے تو نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں یہ دوسرا قول ہو گیا اسی قول کے ساتھ ایک اور قول بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر کسی کی بھی نہیں پڑھ سکتے جیسے اپنے یہاں کا خیال ہے کہ نماز جنازہ کسی کی پڑھ ہی نہیں سکتے چاہے اس کی نماز جنازہ رائبانہ طور پر پڑھی گئی ہو یا نماز جنازہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو نہیں پڑھ سکتے تو اس حدیث کا جو آپ کیا دیتے ہیں اس حدیث کی وہ تاویل کرتے ہیں اس حدیث کی وہ تاویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کی کا جنازہ پیش کر دیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا یہ کہتے ہیں کہ زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لپیٹ دی گئی تھی جہاں نداشی کی لاش رکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ زمین آ گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی یا زمین لپیٹ دی گئی تھی آپ ڈائریکٹ جو حبشہ میں آپ دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ پڑھائی یہ تعویل باطل ہے غلط ہے یہ تعویل باطل ہے غلط ہے اس کا کوئی ثبوت حدیث کے اندر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو اب اس کے پیچھے نہ جائیے کہ کیوں پڑھی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جو لوگ منع کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اگر نہ پڑھی گئی ہو تو پڑھیں گے نماز جنازہ وہ لوگ یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بھی کئی لوگوں کی وفات کی خبریں آئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ رائےبرا طور پر نہیں پڑھی یا یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینہ کے اندر بہت سارے لوگوں کی وفات ہوتی تھی تو جو دور کے لوگ ہوتے تھے ان لوگوں نے نماز جنازہ نہیں ادا کی غائبانہ طور پر تو مجھے مسجد نبوی میں شیخ صفیر الرحمان صاحب شیخ صفیر الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی میری تو اس مسئلے کو وہاں پر میں نے ان سے پوچھا چونکہ شیخ تاریخ پر اور سیرت پر گہری نظر رکھنے والے تھے جو جن کی کتاب الرحیق المختوم ہے گہری نظر تھی ان کی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خبریں ملی ہوں گی اور جو ہے نماز جنازہ ان کی نہیں ادا کی تو شیخ سفی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیرت سے سیرت کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے کوئی ثابت کر دے کہ نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی کی وفات کے یا کسی صحابی کی وفات کی خبر دی گئی ہو کوئی ثابت کر دے کوئی ثبوت کوئی واقعہ ہی اس طرح کا پیش نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی تو شیخ کا موقف یہ تھا شیخ سفی الرحمان مبارک پور رحمتہ اللہ علیہ کا کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں آہ, کسی کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی ہو مطلق طور پر پڑھ سکتے ہیں جیسے اب مثال کے طور پر ہر کی ہم لوگوں کی زندگی ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی کسی کی والد کی وفات ہو جاتی ہے والدہ کی وفات ہو جاتی ہے کسی قریبی کی رشتے وفات ہو جاتی ہے تو آہ, اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ چند لوگوں کو اپنے لے کر کے پڑھ سکتے ہیں گرچہ وہاں پر نہیں جا سکے تو ان کے لیے دعا کے طور پر اور اس کے طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے تو پڑھ سکتے ہیں تیسرا قول اس مسئلے میں یہاں کے علماء کا شیخ باز اور دیگر علماء کا یہ ہے کہ اس شخص کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی جائے گی پڑھی جا سکتی ہے جو دینی طور پر جن کی خدمات ہو یا سیاسی طور پر کوئی اہم شخصیت ہو یا جس کی جو ہے کوئی اہم شخصیت ہو کوئی بڑا عالم دین ہو کوئی مشہور معروف آدمی ہو اس طرح سے تو اس کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی جا سکتی ہے ہر کسی کی نہیں کہ مسجد میں جو ہے جس کے بھی جو ہے گھر کے کسی فرد کی وفات ہو گئی ہو وہ مسجد میں اعلان کرے اور پھر نماز جنازہ غائبانہ طور پر روزانہ ادا کی جائے اس طرح سے نہیں لیکن کوئی عظیم شخصیت ہو تو پڑھ سکتے ہیں اور اس دلیل اس کے, اس, کے اس کے سلسلے میں دلیل کے طور پر وہ کیا پیش کرتے ہیں اسی حدیث کو سب کی دلیل یہی حدیث ہے دلیل کے طور پر وہ کیا پیش کرتے ہیں کہ چونکہ نداشی کی دینی خدمات تھی وہ ایک مشہور معروف آدمی تھے ہاں انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دیا تھا اس حیثیت سے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور دوسرے دیگر لوگوں کے ادا نہیں کی گئی اور یہی عمل یہاں پر ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے کہاں کہ یہاں اگر کسی بادشاہ کی وفات ہو گئی یا کسی عظیم شخصیت کی وفات ہو گئی یا کوئی ایسا مشہور معروف آدمی عالم دین جو کہیں دوسری جگہ کا بھی رہنے والا ہو دوسرے ملک کا بھی رہنے والا ہو اور وہ مشہور معروف ہو تو اس کی نماز جنازہ غیوانہ طور پر یہاں پڑھ لی جاتی ہے حرمان شریفین میں بھی اہتمام ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ تین چار اقوال ہیں یہ تین چار اقوال ہے باپ سوچ رہے ہوں گے ہم کس طرح عمل کریں تو دیکھیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے یہ مسئلہ کیا ہے اجتہادی ہے یہ مسئلہ کیا ہے اجتہادی ہے یعنی ایک ہی اسی حدیث سے لوگوں نے سمجھ کر کے اپنی اپنی رائے قائم کی ہے کسی جنہوں نے کہا کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے کسی کی نماز جنازے نماز جنازہ غائبانہ طور پر تو یہ قول صحیح نہیں ہے یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ تعویل کرتے ہیں تعویر کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لا کر کے حاضر کر دیا گیا اس لیے آپ نے پڑھی تھی جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جب ثبوت نہیں ہے تو اس پر عمل بھی اور یہ وہ صحیح نہیں ہے دوسرا قول جو یا پہلا قول جو پیش کیا کہ نماز جنازہ غائبانہ کوئی اپنے رشتے دار کی کسی کی پڑھ سکتا ہے اور دوسرا قول کیا ہے اس سلسلے میں کہ جس کی نہ پڑھی گئی ہو اس کی پڑھی جا سکتی ہے نماز جنازہ غائبانہ طور پر تیسرا قول کیا ہے کہ عظیم عظیم شخصیات کی پڑھ سکتے ہیں تو اس سلسلے میں بہرحال اشتہادی مسئلہ ہے کوئی کسی پر عمل کر لے تو دوسرے پر نکیر یا دوسرے کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے میرا دل اپنا جس پر مطمئن ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ غائبانہ مطلب طور پر پڑھ سکتے ہیں درست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے کتنے ایسے عمل جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار ہی نماز جنازہ غائبہ پڑھی دوبارہ نہیں پڑھی یا کسی اور کی نہیں پڑھی تو ان کا اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے کام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار اس عمل کو کیا دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملا یا آپ نے نہیں ادا کیا تو یہ دلیل جو ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے تو ان کے خلاف یہ چیز دلیل ہے کہ ہاں بھائی بہت سارے اعمال ہیں تو اس لیے بہرحال جس پر دل مطمئن ہو آدمی کا یہ تینوں اقوال ہیں علماء کے اس لیے میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے اب اس مسئلے کی وجہ سے کوئی شخص آپ یا آپس میں جو صحیح عقیدہ والے ہیں صحیح مسلک والے ہیں یا کتاب سنت پر عمل کرنے والے ہیں کتاب سنت کو پر عمل کو ترجیح دینے والے ہیں وہ اس طرح کے مسائل کی وجہ سے آپس میں تشدد نہ برتیں آپس میں سختی نہ اپنائیں یا دوسرے پر جو ہے جو ہے رد نہ کریں زبردست انداز میں کہا تم نے پڑھ لیا تو ایک بداد پر عمل کیا یا اس طرح کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اشتہادی جب مسئلہ ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تشدد نہیں اپنا اپنانا چاہ، چاہیے کیونکہ سب اقوال کے ماننے والے ہیں جو صحیح قول تینوں میں سے تو کر سکتے ہیں بہرحال اور اگر کوئی نماز جنازہ کسی کی غائبانہ طور پر اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو دعا کی تو اجازت ہے دعا کرے آدمی دعا کی اجازت ہے اس لیے اس مسئلے میں تشدد نہیں بنانا چاہیے بات سمجھ میں آ سب لوگوں کو کوئی شکال ہے کوئی ڈاؤٹ وہاں عباسی ندی اللہ تعالیٰ ایک بات اور بتا دو آپ کو دیکھیں مسئلہ ہے ہم یہاں پر جو دعات ہیں اردو زبان کے یا پورے دا سنٹر کے اندر اور زبانوں میں جو دعات ہیں ان کے یہاں بھی یہ مسئلہ یا کچھ اور مسئلے مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے مختلاف ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی عالم دین اس مسئلے کو ترجیح دیتا ہو کوئی عالم دین اس مسئلے کو ترجیح دیتا ہو یا کوئی دائی اس مسئلے کو ترجیح دیتا ہو تو اس کو کیا ٹکراؤ نہ سمجھیں آپ لوگ اس کو ٹکراؤ نہ سمجھے بلکہ چونکہ اشتہادی ایک مسئلہ ہے اور دونوں طرف علماء ہیں اس لیے اس کو جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں یہ اس کی وجہ سے پورے پورے طور پر کسی کو بائیکاٹ کر دیا جائے یا کسی پورے طور پر کسی کا فیور کیا جائے کسی کی طرف داری کی جائے تو اس لیے چونکہ یہ دین ہے ہم جو ہے اللہ کے دین پر عمل کریں بصیرت کے ساتھ اور اس کے فراخ دلی کے ساتھ والم عباس نبی اللہ تعالیٰ عنہ کال سمیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین مامن رضول مسلم یموتو فیاکوم والا جنازتی ارباً بڑی عظیم خوشخبری خوش ہے بڑی عظیم خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے اہل توحید کے لیے اہل توحید کے لیے بڑی خوشخبری ہے اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان آدمی جب آدمی بولا جائے تو مرد و عورت دونوں شامل ہوتے ہیں اس میں دونوں شریک شامل ہو جاتے ہیں کوئی بھی مسلمان اگر مر جائے اور اس کی نماز جنازہ میں چالیس لوگ شریک ہوں ایسے چالیس لوگ جو اللہ کے ساتھ شر کے نہ کرتے ہوں شریق نب اللہ فیقوم والا جناز ہی اربا جلن اس کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ شریک ہوں چالیس لوگ شریک ہو یا اس سے زیادہ شریک ہو کم از کم چالیس کی تعداد ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو قبول کرے گا یعنی میت نماز جنازہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں نا اللہ مخفر اللہ میں دینا اسی طرح سے اور دوسری دعا اللہ مخفر رہو اور ہم ہی واف تمام یہ دعائیں ہیں تو گویا کہ یہ سفارش ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں بندہ سفارش ہی تو کر رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے بخش دے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو ان کی سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمائے گا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اس لیے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں اہل توحید توحید پر قائم رہیں ہاں اپنی توحید کو عقیدے کو درست رکھیں اور اہل توحید کے ساتھ رابطہ قائم رہے تعلق رہے اور اہل توحید کی بستی میں رہیں اہل توحید سے محبت ہو پہلے توحید کے بیچ رہیں ان سے تعلقات قائم ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سفارش وہ کریں گے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے آپ دیکھتے ہوں گے سنتے بھی ہوں گے کہ بھئی کئی کئی علاقے ایسے ہوتے, ہوتے،, ہوتے, ہوتے ہیں یا ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں کہ جس کو یہاں سے توحید مل جاتی ہے عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے اکیلا بے ہوتا ہے تنہا ہوتا ہے اب وہ پریشان ہوتا ہے کیا کریں بہرحال ہاں کبھی ایسا واقعہ اگر ہو جاتا ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اگر تعلقات رہتے ہیں اس کے رابطے رہتے ہیں اہل توحید سے تو لوگ دوسری جگہ سے جا کر کے اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں کیونکہ جب جانتے ہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں بدین سمجھتے ہیں وہاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا تو لوگ یہاں تک کہ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے اتنی دشمنی کرتے ہیں حالانکہ وہ واحد بندہ اللہ ساتھ شرک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے غیر اللہ کو شریک ٹھہرا رہا ہے نہیں ٹھہرا کس کی طرف دعوت دے رہا ہے قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے طریقے کی طرف دعوت دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہاں وہ اس سے دشمنی کرتے اتخت الون رجول یقول عربی اللہ اتخت الون رضول یقول عربی اللہ وقت جا کم بل بھائی وہی ایک وہ ساد کہ موسال علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ فرعون کے آدمیوں میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا اب یہ لوگ پلاننگ بنا رہے تھے علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تو اس نے ان لوگوں کو نصیحت کی ہاں <متحد> وکال ممن من آل فراؤن یک تم ایمان ہو ایک فرعونیوں میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی جو اپنا ایمان چھپاتا تھا تو وہ ان کو نصیحت کر رہا ہے کیا تم ایسے آدمیوں کو ایسے آدمی کو قتل کرو گے ایسے شخص کو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس دلیل لے کر کے بھی ہے وقت جا کم بلبی ناتم اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں بھی لے کے آیا ہے آیات ہے اس کے کی پاس کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے پھر اور نسیحت کی کہا اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو اس کے جھوٹ کا اب و بال اس تک پہنچ کے رہے گا جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اس کے حق میں جو بربادی ہو کا باعث ہوگا اور اگر وہ سچ ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ عذاب تمہیں آ لے گا تو لوگ یہ نہیں سوچتے بھئی دیکھیں کہ کہنے والا یہ کیا کہہ رہا ہے کس چیز کی طرف بلا رہا ہے تو بہرحال بات یہ آ کہ اگر ایسا کہیں ہو تو اہل توحید کو جا کر کے اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں اگر دور دور شہر کے دور دور علاقوں میں جو ہے لوگ اس طرح سے چند چند لوگ ہیں اس طرح سے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا معاملہ آتا ہے کہ اپنے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیتے بھی اخبار میں کے گھوم رہا ہے نا ہاں کہ بریلیوں کے قبرستان میں کسی وہی کو دفنا دیا گیا تھا بہادی کون تھا بہرحال تو اس کو دفنا دیا گیا تھا تو انہوں نے قبرستان سے قبر سے مردے کو نکال کر کے پھینک دیا اتنی اتنے گر گئے ہیں اتنے گر گئے ہیں مسلمان جو کہتے ہیں ہمار رب اللہ ہے کلما پڑھتے ہیں اتنے گر گئے ہیں کہ مسلمان کو ارے ایک کافر کو بھی اگر کہیں جو ہے دفنا دیا جاتا ہے تو ایک انسان کی جسم کی کرامت بھی تو ہے انسانیت کے ناطے پر اس کے جسم کی عزت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قتل کرو تو مسلح مت کرو مسلح مطلب یعنی اس کے چہرے کو مس مت کرو انسانیت کی بھی کرامت ہے لیکن یہ لوگ انسانیت کی حد سے بھی جو ہے گرے ہوئے ہیں انسانیت نہیں ہے لوگوں کے تو بہر اللہ کے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جنازے میں چالیس لوگ شریک ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے جی وعن بن جند بن اللہ تعالیٰ قال ورا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ دوسری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے سمرا بن محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی نماز جنازہ ادا کی جو کہ ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھی ماتت ہی نفا صحا یعنی اپنی نفاذ کے ایام میں یا نفاس کے وقت ولادت کے وقت وہ فوت ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت اس عورت کے بیچ میں کھڑے ہوئے اس عورت کے بیچ میں کھڑے ہوئے بیچ کا حصہ تو پیٹ کا حصہ ہے بیچ میں کھڑے ہوئے تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ عورت کی نماز جنازہ اگر کوئی پڑھائے تو اس کے بیچ میں کھڑا اور مرد کی نماز جنازہ اگر پڑھائے تو اس کے سینے کے پاس کھڑا یہ سنت ہے ایسا کرنا لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سب کے لیے ہاں مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں کرتے لوگ لوگ بیچ ہی میں کھڑے ہوتے ہیں جبکہ یہ حدیث ان کے برخلاف دلیل ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیچ میں نہ کھڑا ہو بلکہ سینے کے پاس دل کے قریب کھڑا ہو دل کے سامنے کھڑا ہو ہاں کیونکہ دل جو ہے ایمان کی جگہ ہے تو یہ عقلی طور پر یہ بات وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مرد کی نماز جنازہ ہو تو سینے کے قریب کھڑا ہو آدمی اور عورت کی نماز جنازہ ہو تو بیچ میں کھڑا ہو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن آپ کو میں بہت پہلے بتا چکا ہوں اور بار بار ابھی آج بھی حدیث جو گزری ابھی نجاشی والی رحمتہ اللہ علیہ تو اس میں بھی ہاں اس کی بھی تعبیل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ نماز جنازہ لا کے سامنے رکھ دیا تھا عمل نہیں کرنا ہے تو کہتے ہیں یہ ہے یہ نہیں وہ ہے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے گزری کہ وہ تعبیل کرتے ہیں تو اس حدیث کی بھی وہ تعبیل کرتے ہیں یا تعبیل کرتے ہیں یا نہیں مانتے کہتے ہیں کہ مرد اور دونوں کی نماز جنازہ میں سینے کے پاس کھڑے ہوں گے بات سمجھ میں ابھی جی رضی اللہ تعالیٰ قالت، واللہ لقد صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسلم. یہ بھی ایک مسئلہ ہے لوگ ان ساری حدیثوں کے ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلک اپنے طور طریقے اپنے ماموں کی بات کو پیش کرتے ہیں دیکھیے حدیث سنیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم تحقیق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبا کے دو بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی بیضا یہ خاتون ہیں ایک خاتون, ایک خاتون ان کے دو بیٹوں کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی اور ان کا نام بیضا کا نام جو ہے داد بنتے جہدم تہریہ تھا ان کے بیٹوں کا نام جو ہے سہلا اور سہیل تھا سہل اور سہیل تھا ان کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھی اپنے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اپنے یہاں کیا کہتے ہیں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں اور یہ حدیث کیا بتاتی صحیح مسلم کی روایت ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھا کے کہہ رہی ہے کیا وہ سمجھدار نہیں تھی حدیث نہیں سمجھتی تھی نماز جنازہ کو کیوں مسجد میں پڑھنے سے روکتے ہیں آپ اور بھی کیا کہتے ہیں خلیفہ ابول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نماز جنازہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد میں ادا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد میں ادا کی اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنا جائز ہے ادا کر سکتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ عنہ نے سعید بن و رضی اللہ و تعالی عنہ کا نماز جنازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں ادا کیا یعنی مسجد میں جماعت سے نماز جنازہ ہوئی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ادا کی تو اتنے ساری اتنی ساری حدیثیں اتنے سارے واقعات ان صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی کیا لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں ادا کریں گے کیا مسلمان جو فوت ہو جاتا ہے کیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے کیا کیوں کہتے ہیں کہ نماز جنازہ مسجد میں نہیں ادا کرنا چاہیے یہ تعویلات ہیں باطل تعویلات ہیں ان کی طرف نہیں جانا چاہیے اور خیال نہیں کرنا چاہیے ان کا صحیح یہ ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں اور یہاں پر الحمدللہ حرم شریف این میں میں ادا کرتے ہیں یہاں بھی مسجد میں جو بھی مسجد نماز جنازہ ہے وہاں مسجد میں جو ہے نماز جنازہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے ادا کرتے ہیں مسجد نبی میں بھی جگہ ہے حرم میں بھی تو باقاعدہ مسجد حرام میں لے جاتے ہیں وہاں رکھ کر کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہاں کتنے شرف کی بات ہے کسی کی نماز جنازہ حرم شریفین میں ہو مکہ مکرمہ میں ہو اور مسجد نبی میں ہو اتنی عظیم مسجدیں جہاں کا اتنا بہت بہت, بہت زیادہ اب اگلے اگلا مسئلہ جو ہے وہ نماز جنازہ میں تکبیرات کا ہے ابھی آپ نے پیچھے حدیث سنی کہ نجاشی رحمتہ اللہ علیہ نماز جنازہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں ادا کی تو آگے کی جو حدیثیں ہیں ایک دو حدیثیں ہیں اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہیں نماز جنازہ کے سلسلے میں شیخ اربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام الجناز میں تکبیرات کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کی تقبیریں چار سے لے کر کے نو تک ثابت ہو چار تکبیروں سے لے کر کے نو تک ثابت ہو اور ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کا رد کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں چار تقبیروں پر اجماع ہو گیا ہے چار تقبیروں پر اجماع نہیں ہوا ہے بلکہ دیکھیے قدرت عبدالرحمان ابن ابی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زید ابن زید بن ارکم ہمارے جنازے میں چار تقبیریں کہا کرتے تھے چار تقبیر تقبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرتے تھے ایک بار انہوں نے ایک جنازے پر پانچ تقبیریں کہیں تو ہم نے اس سلسلے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تقبیریں کہا کرتے تھے اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں تو اس لیے جو ہے اس لیے کبھی پانچ کبھی 6 کبھی سات کبھی آٹھ اس طرح سے آدمی کہہ سکتا ہے اور خاص کر کے اگر ضرورت ہو اس طرح سے دعا کرنے کی اس سے کیا ہے نماز جنازہ اگر پڑھیں گے تو دعائیں ہی پڑھیں گے اس میں دعا ہی کریں گے اور بہت نماز جنازہ کی کئی دعائیں ثابت ہے تو دعا کریں میت کے لیے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو کر سکتے ہیں کبھی کبھی پانچ کبھی چھ اس طرح سے بدل کے کرنا چاہیے اور اگر کوئی اگر برابر ایک کو اپنانا کوئی چاہتا ہے تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ہی طریقے کو اپنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چار کو اپنا ہے جیسا کہ آج کل رائج ہے کیونکہ چار کے سلسلے میں زیادہ حدیث ہے چار کے سلسلے میں زیادہ حدیث ہے تو اس لیے جو ہے نماز جنازہ کی تکبیرات جو ہے چار تقبیریں کہی کہ جائے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پہلی تقبیر کہی جائے گی پہلی تقبیر کہنے کے بعد کیا پڑھا جائے گا فاتحہ اور کوئی چھوٹی سی سورت اپنے ہاں سور فاتحہ نہیں پڑھتے نماز جنازہ کی کتاب میں ہاں سورہ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں سرے سے اپنے ہاں کیا کرتے ہیں پہل پہلی تقبیر کے بعد سنا پڑھتے ہیں جبکہ سنا پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے آگے آئے گی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نماز نے نماز جنازہ ادا کی سہی بخاری کی روایت ہے اور انہوں نے سورف فاتح زور سے پڑھی اور نماز کے بعد فرمایا کہ میں نے سور فاتحہ زور سے اس لیے پڑھی تاکہ تم لوگ جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا نماز جنازہ کا لیکن بھائی لوگ تعویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز جنازہ یہ نماز نہیں ہے کیونکہ اس میں رکو سجدہ نہیں ہے نماز نہیں اس لیے رکو سجدہ کیونکہ رکو سجدہ نہیں ہے اے رکو سجدا اس لیے نہیں ہے کہ سامنے میت رکھی ہوئی ہے جنازہ رکھا ہوا ہے اس لیے رکو سجدہ نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو شرط, شرط ہے اس کے لیے قبلہ شرط ہے اس کے لیے امام پڑھائے گا نماز یہ سب ساری چیزیں نماز کی شکل ہے دوسری نمازوں کی شکل نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جو ہے پڑھنے سے یہ رکو سجدہ سے اس لیے منع کیا کہ سامنے جو ہے میت رکھی ہوئی سمجھ گئے کہ نہیں اس لیے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی نماز پہلی تقبیر کے بعد نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے بعد جو ہے دوسری سور فاتحہ اور کوئی چھوٹی سی سورت اور اس کے بعد دوسری تقبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ محمد جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ پڑھیں گے پھر تیسری تقبیر کے بعد جنازے کی دعا پڑھیں گے اور محمد لہائیے نا تو میں اتنا سب کو یاد ہے کہ نہیں نماز جنازہ کی دعا یہ جس کو نہ ہو وہ یاد کر لیں یاد کر لیں کیونکہ بہت موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو اور حرم شریف جاتے ہیں تو مکہ مدینہ میں بھی جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھا موقع ملتا ہے کہ کسی ہر وقت تقریباً کسی نہ کسی کی نماز جنازہ ہر نماز میں تو ہوتی ہی, ہی ہوتی ہے کے مکہ شریف میں مکہ المکرمہ میں لیے ہمیں نماز جنازہ کی دعا یاد رکھنی چاہیے کہ کم از کم ہماری سفارش تو کسی کے حق میں قبول ہو جائے ہم جب کھڑے رہیں گے ایسے ہی تو کیا فائدہ جی دوسری تکبیر تیسری تقبیر تیسری تقبیر میں نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گے اور چوتھی تقبیر کے بعد جو ہے سلام پھیر دیں گے ہاں چاہے دونوں طرف پھیرے تب بھی ایک طرف پھیرے تب بھی ہاں ایک طرف بھی اگر سلام پھیریں گے تو نماز سے باہر آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریم و تکبیر و تحریر و تسلیم ہاں تقبیر تحریمہ یہ کیا ہے نماز کے باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں تقبیر و تحریمہ کی وجہ سے جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں اور نماز سے کے باہر کی جو چیزیں حلال کم ہوتی ہیں جب سلام پھیر جاتا ہے تو تسلیم سے ایک سلام بھی پھیر دیں گے تبھی ثابت آدمی نماز سے باہر آ جائے گا اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نوازوں میں کبھی کبھار ایک تکبیر بھی ایک طرف سلام بھی پھیر دیا کرتے تھے اور فارغ ہو جایا کرتے تھے تو یہ بھی اس کا ثبوت بھی ہے جی ایک دو میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جی چوتھی تقبیر میں کیا پڑھنا جیسے تیسری چوتھی تکبیر میں صرف سلام پھیرنا ہے اور اگر کوئی اور زیادہ تکبیر ہے کہتا ہے زیادہ تکبیر کے ساتھ پڑھاتا ہے تو اس میں اور دعا پڑھیں جو میتکل کی دعائیں مفرت کرے ٹھیک ہے یہیں تک درس کو ختم کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ نبینا علی محمد علیہ وسلم آگے اور تقدیروں کے بارے میں ہیں کئی حدیث ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر آگے کریں السلام و رحمۃ اللہ, اللہ